السلام علیکم اسٹوڈینٹس ایس ایم ای مینجمنٹ کے سلسلے کا آج ہمارا چوالیسواں لیکچر ہے جیسا کہ آپ کو پتا ہے گزشتہ لیکچر میں ہم جو سبجیکٹس پڑھ رہے تھے جو موضوعات تھے ہمارے دیور ریلیٹڈ ٹو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ڈبلوٹی او کے نام سے جانا جاتا ہے اور اس کے اثرات ہمارے ملک کے اوپر ہماری پالیسیز کے اوپر ہمارے ایکسپورٹس کے اوپر ہم نے ویریس جو تھی گورنمنٹ کی آرگنائزیشن ان کو ڈسکس کیا ان کی کنٹریبیوشن کو ڈسکس کیا اور ہم نے یہ دیکھا جی کس طرح سے ہمیں جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے آئی ایس او کی کس طرح سے ہمارے جو ٹیکنیکل بیرئرز ہیں نان ٹیکنیکل بیرئرز ہیں اور جو بیرئرز ہیں اسپیشلی اگریمنٹس آن انٹلیکچل پراپرٹیز اور اگریمنٹس آن ٹریڈ اینڈ سروسز جو ہیں اور یہ سارے کس طرح سے ہمیں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی افیکٹ کرتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے اپنی ریسورسز کو بوث ریسورسز آن ٹیکنالوجیکل سائڈ ریسورسز آن دا فائنینشل سائڈ کس طرح سے ہم نے ان کو اپ گریڈ کر کے اس چیلنج کو جو ہے قبول کرنا ہے بیکاز ڈبلوٹیو از اے ریئلٹی ہم اسے اسکیپ نہیں کر سکتے ضرورت ہے ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق تیار کریں وی مسٹ پریپیئر آر سیلف اپنے ایکسپورٹس کے لیے اپنی جو ہے امپورٹ کے کیونکہ اس میں یہ بھی ہے کہ جب اینٹی ڈمپنگ کی ہم بات کرتے ہیں تو ہم نے اپنی ڈومسٹک مارکیٹ کو بھی بچانا ہے یہ ساری چیزیں آج ہم وہیں سے شروع کریں گے جہاں سے ہم نے لاسٹ لیکچر میں یہ سلسلہ منقطع کیا تھا ریفرنس ہمارا وہی ہے پاکستان اور ڈبلوٹی او ریفرنس اسپیشل ٹو دا انڈسٹریز اینڈ میڈیم انڈسٹریز کیونکہ میں نے جیسے گزارش کی اس میں جو میجر کنٹریبیوشن ایکسپورٹ میں وہ ایس ایم کی ہے اور ایسم ای جو ہیں وہ اس کے اوپر ڈائریکٹلی ان کا ایفیکٹ ہوگا کیونکہ جو اسپیشلی اسٹینڈرڈائزیشن کے بیرئرز ہیں یا سینیٹری اور فیٹرو سینیٹری بیرئرز ہیں یا لیبورٹری ٹیسٹنگ کے بیریئرز ہیں ان کی جو سب سے زیادہ کمپلیکیشنز کا سامنے جس کو پرنا کرنا پڑے گا وہ ایس ایم ہیں لیٹ اسٹارٹ ایٹ ٹو ہیں کی جی کیا ہم کنکلوسو اس کے ریزلٹس جو ہیں اور ریکمینڈیشن جو ہیں ہم کس طرح سے ان کو حاصل کرتے ہیں پاکستان شوڈ ایوالو جوائنٹ اسٹریٹجی ود ادر ڈیولپنگ اسٹیٹس اینڈ پرس ہارڈ فار فائنل آف نسری مڈیلٹیز ایز انز ان دوہا ڈویلپمنٹ ایجنڈا پاکستان چونکہ ایک ممبر ہے میں نے جیسے گزارش کی بڑے شروع سے جب 1948 میں گیٹ سائن کیا گیا تیئیس ممالک میں جو پریڈیسیسر ہے ڈبلو ٹی او کا تو پاکستان نے اس کے اوپر جو انیشل ممبرس تھے تیئیس ان کے درمیان سائن کئے تو اس طرح سے ہم اس کے نہ صرف گیٹ کے بلکہ ڈبلوٹی او کے انیشل ممبرز uh, میں سے آتے ہیں جو فاؤنڈرس تھے دوہ کانفرنس جو تھی اس سلسلے کی چوتھی کانفرنس تھی جس کے اندر ڈبلوٹی او کا جو ایجنڈا تھا اس کے اندر مختلف تحفظات کے لیے کہا گیا تھا اس میں ایگریکلچر بیسڈ تحفظات تھے اس میں ہمارے ٹیکسٹائل کے بارے میں تحفظات تھے اس میں ہمارے سینیٹری اور فائڈر سینیٹری یعنی صحت کے جو سٹینڈرڈز ہیں اور جو دوسرے اشیاء ایسی جو مستمل ہیں کھانے پینے کے لیے ان کے جو سٹینڈرڈز تھے وہ زیر بحث آئے اب اس میں پرابلم یہ ہے جو مسائل درپیش آ رہے ہیں کہ ڈبلوٹی او اے سچ اس کی جو ترجیحات ہیں اس کے جو قوانین ہیں وہ لاگو ہو چکے ہیں لیکن جو تھرڈ ورلڈ ہے اسپیشلی جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی ان کی جو ٹیکنیکل اپ گریڈیشن ہے وہ ابھی تک ان مراحل تک نہیں پہنچی جہاں پہ ہم ان اسٹینڈرڈس کو میٹ کر سکیں میں نے اس دن آپ کو اگزامپل دی تھی جب ہم بات کرتے ہیں ٹرمز کی تو اس کے اندر آ کے ہمیں جو ایک جو ہے جو ہمیں ایک پروگرام دیا گیا تھا وہ ڈلیشن پروگرام تھا کہ جی ہم نے ایک خاص مدت کے اندر جو الیکٹرونکس میں اور آٹو میں اپنی جو انڈسٹری ہے اس کے اندر ڈلیشن پروگرام لے کے آنا یعنی ہم نے آہستہ آہستہ بجائے اس کے کہ ہم ایک کار یا ایک الیکٹرانک کوئی اکوپمنٹ جو ہے وہ خود منگوائے ایک فنش فارم میں ہم نے اس کو پارٹس میں منگوانا ہے اور یہاں پہ اس کو بنانا شروع مرحلے میں اور پھر آہستہ آہستہ وینڈر بیس انڈسٹری کو یوٹیلائز کرتے ہوئے اس کو یہاں بنانا شروع کر دینا بظاہر یہ بڑا اچھا آئیڈیا ہے لیکن اس کے لیے ہمارا جو وینڈر بیس ہے اس کی اپ گریڈیشن ٹیکنیکل اپ گریڈیشن ہیومن ریسورس یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ریکوائرڈ تھیں تو اس کی پہلی جو اس کا گریس پیریڈ تھا 2001 ایک میں پاکستان نے کہا جی کہ ہمیں ٹائم چاہیے اور ضرورت بھی تھی ٹائم کی ہمیں ٹائم ملا اور اس کے بعد پھر 2003 تک جب ٹائم ملا تو ہم نے جب اپنا انفراسٹکچر دیکھا تو یہ ڈسائڈ ہوا کہ نہیں جی ہمیں زیادہ ٹائم چاہیے اور ہم نے سات سال کے لیے اپلیکیشن جو تھی وہ دی کہ ہمیں مزید سات سال چاہیے اس پورے سسٹم کو اپ گریڈ کرنے کے لیے ہمیں سات سال تو نہیں مل سکے بہرحال جو بھی ٹائم ملا وہ لیپس ہو چکا ہے تو ضرورت ہے کہ ہم سارے جو ممالک ہیں اسپیشلی ریجنلزم پر زور کرتے ہوئے اس میں سا کنٹریز ہیں اس میں ای سی او ہے جوائنٹلی اپنی جو کیونکہ یہ پرابلم جو ہے یہ ایک ہمارا نہیں ہے یہ پرابلم ساؤتھ ایسٹ ایشیا کی کنٹریز کا ہے جوائنٹلی ہم ایک پلیٹ فارم کے اوپر اس کو پریس کریں اس کو جو ہے وہ کنونس کریں کہ جی جو ڈبلو ڈی او سے ریلیٹڈ بینیفٹس اور جو سروسز ہمیں ملنی ہیں اور جو اس سے ریلیٹڈ ہمیں اپ گریڈیشن جو ہے جو ہمارا حق ہے وہ ہمیں دیا جائے تاکہ ہم اس لیول کے اوپر پہنچ سکیں جہاں پہ ہماری انڈسٹری جو ہے ہمارے ایکسپورٹس جو ہیں اس کو کوئی نقصان نہ پہنچ سکے اس کے لئے دوہا کانفرنس کے جو مین ایجنڈا تھا اس میں یہی چیزیں تھیں کہ جناب ہمارے ایگریکلچر سیکٹر جو ہے اس میں جو سبسڈیز کا موضوع ہے اس کو ڈسکس کیا گیا ایک ریات جو ڈبلوٹیو نے دی تھی وہ یہ دی تھی کہ جو ڈیولپنگ کنٹریز ہیں یا ٹرانزیشن اسٹیٹ میں کنٹریز ہیں جب تک ان کی پر کیپٹل انکم جو ہے وہ ایک ہزار ڈالر تک نہیں ہو جاتی اس وقت تک کچھ سبسڈیز کے اندر کچھ جو رعایتیں ان کو جو تھیں وہ دی گئی تھیں تو لیکن پھر بھی ابھی تک بہت سارے ایسے اسٹینڈرڈائزیشن ہے جو ہمیں افیکٹ کر رہی ہے ہمارے ایکسپورٹ کو تو ضرورت ہے کہ ہم ناٹ ایز کنٹری رادر ایز اے ریجن کیونکہ ایک پورا ریجن جو ہے وہ اس کے انڈر افیکٹ ہو رہا ہے کہ ہم اپنے جو ریزرویشنز ہیں ہمارے جو اس میں نیڈز ہیں وہ ڈبلوٹیو جو اتارٹیز ہیں ان تک پہنچائیں اور جو اس کے ساتھ ریلیٹڈ بینیفٹس ہیں ان کا فائدہ اٹھائیں ان دس ایرا آف گلوبلائزیشن ریجنلزم ہیز اصومڈ گریٹ سارک اینڈ ای سی او مور موریکٹو ٹو اسپر اپ انٹر ریجنل ٹریڈ ٹرڈ آف رسک بات یہ ہے سار کنٹریز کے اندر کنٹریز اور ای سی کے اندر ہماری جو اپنی جو بائیلیٹرل تجارت ہے یا ملٹی لیٹرل جو ہماری ٹریڈ ہے اس کے چانسز بہت زیادہ ہیں میں اس کو ایک سمپل اگزامپل کے ذریعے واضح کرتا ہوں فرض کیا کہ ہم اپنی ویجیٹیبلس ہیں اپنے جو فروٹس ہیں وہ ایکسپورٹ کر رہے ہیں تو ان کنٹریز میں جہاں پہ یہ اسٹینڈرڈائزیشن جو ہے وہ بہت ہائر ہے کنٹریز میں جن کا جو کنزیومر فرنٹ ہے وہ بڑا سوفیسٹیکیٹڈ ہے اور ہمیں اس پہ کوئی اعتراض نہیں ہے ایف دے کین افورڈ ٹو ہیو ا ویری ہائی کوالٹی آف پرچیز اینڈ دے کین پے پرائز فار دیٹ تو ہمیں وہ پرچیز کی وہ کوالٹی پروڈیوس کرنی ہے کیونکہ جو گاہک ہے اس کی ڈیمانڈ کے مطابق آپ کو اس کی مدل چیز جب وہ پرائز پہ کر رہا ہے تو آپ کا فرض ہے کہ اس کو تیار کر کے دیں جب تک ہم اس چیلنج کے لیے تیار نہیں ہوتے ضرورت ہے کہ اپنی انڈسٹری کو بچانے کے لیے اپنی ٹریڈ کو جاری رکھنے کے لیے ہم جو اپنا ریجنلزم ہے اس کے اوپر فقیت دیں اس میں سب سے بڑا جو فورم ہمارے پاس ہے دیٹ از دا کنٹریز اور ان سار کنٹریز کے درمیان جو بائی ایگریمنٹس ہیں اور جو ملٹی لائی ملٹائی لائی لیٹرل جو ایگریمنٹس ہیں کنٹریز کے اندر وہ موجود ہیں ضرورت ہے ان کو مزید ان پہ زور دیا جائے ان کو مزید افیکٹو بنایا جائے تاکہ وہ جو بیریئرز ان کنٹریز کے درمیان ہیں وہ بڑے سافٹ ہیں اور اگر ہارڈ بھی ہیں تو ہم چونکہ ایک ریجن سے ریلیشن رکھتے ہیں اور چونکہ ایک ہماری ایک مشترکہ آرگنائزیشن ہے تو ہم اس کے ذریعے اپنی جو ہمارا یہ پیریڈ ہے جس میں ہم تیار ہو رہے ہیں ڈبلو ٹی او کے چیلنجز کے لیے تو اس انٹائرم پیریڈ کے اندر اپنی ٹریڈ کو بچانے کے لیے اپنی ایکسپورٹ کو بچانے کے لیے بہت ضروری ہے کہ ریجنلزم کو فروغ دیا جائے دیکھیں یہی بات ریجنلزم کی یورپ میں بھی ہو رہی ہے یورپین کمیونٹیز میں جہاں پندرہ ممالک تھے وہاں انیس ممالک ہو گئے ہیں فرانس جو سب سے بڑا جو ایک کنٹروشل پوائنٹ تھا آہستہ آہستہ وہ بھی مائل ہو رہا ہے کہ کامن کرنسی کی طرف جو ہے بات یہ ہے کہ دنیا میں ریجنلزم جو ہے یہ بڑھ رہی ہے ہر ملک جو ہے وہ کوشش کر رہا ہے کہ ایز اے ای ہول ایک ریجن کے اوپر کام کرے اور ہمیں بڑا اچھا ایک جو سارک ہے یا ای سی او جو ہے یہ میسر ہے ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اس فورم کو ایکٹف کریں اس فورم کو ہم جو ہے آگے لے کے آئیں اور ہمارا یہاں پہ جو کنزیومر فرنٹ ہے اور جو ہماری بائیلیٹرل ٹریڈز اگریمنٹس ہیں یہ بہت فائدہ مند ہیں بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کو ہم سے بہت چیزیں چاہیے سات کنٹریز کے اندر اور بہت سارے ممالک ایسے ہیں جن کی چیزیں ہم ایبزارو کر سکتے ہیں ریٹس اس کے سٹینڈرڈز اس کی جو پابندیاں ہیں امپورٹ اور ایکسپورٹ کی وہ نسبتاً بہت کم ہیں ڈیولپ کنٹریز کی نسبت اسی طرح ای سی او کا ہے کہ ہم جو ای سی او کے اندر ہمارے اگریمنٹس ہیں ان کو مزید جو ہے وہ بہتر کریں مزید کوشش کریں کہ جو گیپ ہمارا اپ گریڈیشن کے لیے اور ٹیکنالوجیکل اپ گریڈیشن اور ایچ آر ڈی کے لیے اور دوسرے تحفظات کے لیے ہمیں ٹائم لگ رہا ہے وہ ٹائم کہیں ہمیں اس مارجن پہ نہ لے جائے جہاں پہ ہماری جو ٹریڈ ہے وہ ڈیفیسٹ میں خدا نخواستہ چلی جائے اور ہمیں کوئی نقصانات کا اندیشہ ہو تو ضرورت ہے کہ اس عرصے میں ریجنلزم پہ فروغ دیا جائے اپنے تجارت کو اپنی مصنوعات کو بڑی مارکیٹس ہیں. بہت جو ہے فرض کیا ہمارے پاس اگر کوئی اسٹینڈرڈائزیشن نہیں ہے اور وہ اسٹینڈرڈائزیشن ملیشیا کے پاس موجود ہے تو ضروری ہے کہ ہم اپنی اس چیز کو ملیشیا لے جا کے وہاں پروسیس کر کے اس کو ہم مارکیٹ کے اندر لے آئیں بات یہ ہے کہ اس سے ایک ریجنلزم سے یہ بات ضرور ہوگی ہمیں جو انٹائرم پیریڈ چاہیے اپنی اپ گریڈیشن کے لیے وہ ایک سیف پیریڈ کی حیثیت سے گزر جائے گا اور ہماری ریجن کوپریشن جو ہے وہ ایز اے ای ریجن زیادہ ایک ایمفس کر سکے گی ان ترجیحات پہ ان تحفظات پہ جو ہمیں ضرورت ہے جن کی اور جیسے میں نے اس دن گزارش کی تھی اپنے لاسٹ لیکچر میں کہ ہمیں تقریباً سات بلین ڈالر کی ضرورت ہے صرف اپنی ٹیکسٹائل انڈسٹری کو اپ گریڈ کرنے کے لئے ٹو میٹ دی اسٹینڈرڈز آف ڈبلو جس میں صرف ابھی تک دو بلین ڈالر جو ہے وہ خرچ ہوا ہے ظاہر ہے ریسورسز چاہیے اور یہ ریسورسز جو ہیں دی آر پارٹ آف ڈبلو ٹی او ہمیں جہاں پہ یہ ہم نے منومن نہ صرف ان شرائط کو مانا ہے بلکہ ان پہ امپلیمنٹیشن شروع کر دی ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا یہ بھی رائٹ ہے کہ ہم ریکویسٹ کریں ریجنل بیسز پہ کنٹری بیسز پہ کہ ہمیں وہ سہولیات بھی فراہم کی جائیں جو اس پارٹیسپیشن کا حصہ ہیں ڈبلوٹی ریلیٹڈ ایشوز آر ڈسکسڈ اینڈ ڈبیٹڈ ان دا او پارٹیسپیشن جب ٹیکنیکل ایشوز جو ہیں ڈبلوٹی او کے متعلقہ کی کمیٹیز اگر وہ منسٹریل کمیٹی ہیں سب منسٹریل کمیٹی ہیں یا اس کے بعد وہ اس کی سب کمیٹیز ہیں جہاں پہ مختلف ادارے جو ہیں وہ بیٹھتے ہیں اور ڈسکس ہوتے ہیں ایشوز ہمارے بھی ایشوز ہیں وہاں پہ ہمارے ٹیکنیکل ایشوز ہیں ہمارے وہاں پہ کمرشل ایشوز ہیں لیکن پرابلم یہ ہے کہ ہمارے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کے پیچھے دی آر ناٹ بیکڈ اپ بائی دی ریسرچ اورینٹڈ سلوشنز اور دی پرابلمس مثلاً اگر ہم یہ کہتے ہیں جی اوکے ہم وی آر ریڈی ٹو کمپلائی ود ایکس وائی زی اسٹینڈرڈ لیکن ہمارے پاس اس کے لئے جو ہے یہ فلاں فلاں چیزیں جو ہے ان کی جو موجودگی یا ان لیبرٹری فیسیلٹیز کی یا ان ٹیسٹنگ فیسیلٹیز کی یا یہ جو پیکج فیسیلٹیز کی ابھی نہیں ہے اس کے لئے ہمیں ایک پورا ورکنگ پیپر چاہیے ٹیکنیکل جو ہم سپورٹ کرے ایسی جگہ پہ بولنے کے لیے تاکہ ہماری جو آواز وہ افیکٹو ثابت ہو وہ جو ہے اس کے پیچھے جب ٹیکنیکل بیک گراؤنڈ ہوگی ٹیکنیکل ریسرچ ہوگی اور اس کے اوپر ہمارے فیکٹس اینڈ فگرس ہوں گے ریسرچ ورک ہوگا تو وہ زیادہ افیکٹو ہوگی اور زیادہ افیکٹو طریقے سے سنی جائے گی اس میں ہمارے پاس جو ہینڈیکیپ ہے وہ یہی ہے ان ٹیکنیکل کمیٹیز کے اندر کہ ہمارا جو ٹیکنیکل بیس ہے وہ بعض جگہ پہ اتنا مضبوط نہیں ہے کہ ہمارا جو سٹینڈ ہے اس کو ٹیکنیکل سپورٹ دے سکے یہ ایک ضرورت ہے کہ ہم ریجنلزم کے اوپر اپنے آپ خود یہ سوچیں کہ کہاں کہاں ہم ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں اور اسپیشلی ٹیکنیکل سائڈ کو تھوڑا سا جو ہے ہم بہتر کریں تاکہ جہاں پہ ٹیکنیکل ایشوز کی بات ہوتی ہے وہاں پہ ہم سپورٹیو میٹیریل جو ہے ان ایشوز کا وہ پرووائڈ کر سکیں to be at a decisive uh, جو ہے اس کی پالیسی میکنگ کے اوپر تاکہ ہمیں اس کے جو فوائد ہیں وہ حاصل ہو سکیں اور ہم صرف یہ نہ کہیں جی کہ ہمارا یہ ایشو ہے بلکہ اس ایشو سے ریلیٹڈ جتنے بھی ہمارے ٹیکنیکل آسپیکٹس ہیں وہ بھی ہم وہاں پہ ایلیبریٹ کر سکیں دا need فار میننگ فل کوڈینیشن آف ایفس ایٹ گورمنٹل لیول اینڈ انڈسٹری ایز آف ساک ٹو انشور افیکٹو پارٹیسپیشن ان دا میٹنگز وہی بات آ جاتی ہے کہ جب ہم ساک کنٹریز کی بات کرتے ہیں ساک پلیٹ پلیٹفارم کی بات کرتے ہیں تو ہمارا جو گورنمنٹل لیول پہ اور یہ سارا جو ایک ریجن ریزنل لیول پہ جب ہم آواز بلند کریں گے تو یہ صرف ایک ملک کی آواز نہیں ہوگی میں بات کر رہا ہوں ٹیکنیکل ایشوز کی میں بات کر رہا ہوں جو بیریئرز ہیں ان کی میں بات کر رہا ہوں اسٹینڈرڈائزیشن کی ایسم ایز کے حوالے سے کہ جب ان ممالک میں جن کا بیس ہی بیسکلی آپ سار کنٹریز کو لیں ٹوٹلی totally جو ان کا بیسڈ ہے وہ ان کی اکانومی ایس ایم ای بیسڈ ہے جب یہ سارے مل کے سارے ایک پلیٹ فارم پہ جمع ہو کے ان ٹیکنیکل ایشوز کو گورنمنٹ کے لیول پہ انٹر گورنمنٹ لیول پہ ایک دوسرے کے ساتھ ڈسکس کریں گے اور پھر ایز ریجن ایز اے ریجنل آرگنائزیشن ایک اسٹرینتھ کے ساتھ ایک پلیٹ فارم پہ جا کے ان ایشوز کو ڈسکس کریں گے تو ظاہر ہے اس کی افیکٹونیس اس کا جو اثر ہے اور اس کے جو رزلٹس ہیں بہت بہتر ہوں گے بجائے اس کے کہ ایک انڈیویجل ملک جو ہے وہ اپنی ٹیکنیکل سپورٹ کے بغیر نام سپورٹو جو ایشو ہے اس کو لے کے ایک فورم پہ چلا جاتا ہے میرا خیال ہے کہ یہاں پہ یہ بات میں یہ واضح کر دوں کہ جب ہم ایک مسئلہ اٹھاتے ہیں دس ملکوں کے لیے یا 11 ملکوں کے لیے بشرط کہ ان کی گورنمنٹس کے اندر یہ انڈرسٹینڈنگ موجود ہے کہ ہم نے مشترکہ طور پہ ایز اے ریجنل آرگنائزیشن اس مسئلے کو حل کرنا ہے تو اس کا جو اثر ہے ظاہر ہے وہ بہت زیادہ جو ہے دیرپا ہوگا اور بڑا ایفیکٹیو ہوگا بینیفٹس کو حاصل کرنے کے لئے تو ضرورت ہے کہ جس طرح یورپین یونینز جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں کرنسیز جو ہیں وہ جو ہے ایک ہو رہی ہیں ایٹ لیسٹ ہم اور کچھ نہیں کر سکتے تو یہ ضرور کریں کہ ریجنلزم کے بیس کے اوپر ہمارے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں اور ہمارے جو لیٹرل ایگریمنٹس ہیں یا ملٹائلٹرل ایگریمنٹس ہیں ان کو انفورس کرتے ہوئے ایک تو ہم اپنی انٹر گنٹری جو انٹر ساک کنٹریز جو تجارت ہے اس کو فروغ دیں ٹو سیو اوور ان ٹائرم اور دوسرا ہم اپنی جو آواز ہے ہم اپنی جو ایشوز ہیں ہمارے جو ٹیکنیکل ایشوز ہیں ان کو ایک پلیٹ فارم پہ گورمنٹل لیول پہ لے آئیں تاکہ وہ جب ایک ڈبلوٹیو کے فورم پہ جاتے ہیں تو ان کی جو نیسنس ہے ان کی جو ویلو ہے وہ بڑھ جائے ڈبلو آفرز ٹیکنیکل اسسٹینس کنٹریز to develop the capabilities to implement obligations and to benefit from its membership rights پاکستان has not tapped into these opportunities well جہاں پہ ڈبلوٹی اپنی شرائط منواتا ہے بیریئرز جو ہیں ٹیکنیکل ٹریڈ کے وہ لاگو کرتا ہے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کاپی رائٹ اور دوسرے جو ایکٹ uh, ہیں ان کو جو ہے پیٹنٹ ایکٹ ان کو لاگو کرتا ہے جہاں پہ سبسڈیز کو وہ کہتا ہے منع کرتا ہے ویلنگ ڈیوٹیز کے لیے جہاں پہ وہاں پہ پابندیاں ہیں اس کے ساتھ ساتھ ڈبلوٹیو کا یہ بھی فائدہ ہے کہ آپ کو ایک اوپن ایکسس مل جاتی ہے ہر مارکیٹ تک پہنچنے کے لیے اور یہ ایک بہت بڑا فائدہ ہے ہمیں یہاں پہ ڈبلوٹی او کچھ تھوڑے سے تحفظات ہیں وہاں پہ اس کے فوائد بھی بے شمار ہیں مسئلہ یہ ہے کہ ان فوائد کو ہم نے کیش کیسے کرانا ہے اب اگر ہم دیکھتے ہیں اور ہم اس پہ غور کرتے ہیں تو سوچنے کی بات ہے کہ ڈبلوٹی او میں جہاں پہ انہوں نے یہ پابندیاں یا یہ جو فسیلٹیز ہیں آفر کی وہاں پہ ایٹ دی سیم ٹائم سائملٹینیسلی ٹیکنیکل اسسٹنس فائنینشل اسسٹنس بھی آفر کی اب مسئلہ یہاں پہ یہ ہے کہ کون سا ملک ان ریسورسز کو یوٹیلائز کر کے اس سے کتنا فائدہ اٹھاتا ہے انفارچونیٹلی ہم اس کو زیادہ جو ہے اپنے لیے منفرد بخش نہیں بنا سکے میں حوالہ دوں گا یہاں پہ ایک نوٹ لکھا گیا منسٹری آف کامرس نے لکھا بہت اچھا نوٹ تھا جس کے اندر منسٹری آف کامرس نے ریکمنڈیشنز جو تھی وہ یہ دیں کہ ہم نے جب ڈبلو ٹیو سائن کیا ہے تو ڈبلو ٹیو کے اندر ہم نے اپنی جو سروسز ہیں اسپیشلی کمیکیشن اور بینکنگ اس کے اندر بے شک بے تحاشا انویسٹمنٹ آئی بہت زیادہ جو ہے اس کی جو ہے وسعت بڑی بہت زیادہ بینکنگ سیکٹر میں ترقی ہوئی ہمارے کمیکیشن سیکٹر میں اسپیشلی ٹیلی کمیونیکیشن سیکٹر میں بہت انویسمنٹ آئی بڑی ترقی ہوئی مگر اس کے ساتھ ساتھ پیرل ٹو دیٹ اتنی جو ترقی ہے ہماری ایکسپورٹ میں نہیں ہو سکی اگر ہم اس کو پرپورشنلٹی کے حساب سے دیکھیں تو جتنی ہمیں رعایتیں یا جتنی ہمیں فسیلٹیز ڈبلو ٹی او سے ملتی ہیں ہم نے وہاں پہ ان شرائط کو مان کے جو ٹریڈ ریلیٹڈ اگریمنٹس ہیں اسپیشلی جو ٹریڈ ان سروسز اگریمنٹس ہیں ان میں پوری طرح سے اور دوسرے اگریمنٹس میں پوری طرح سے عمل درامد کیا ہے لیکن ہم ٹیپ اپ نہیں کر سکے ان ٹیکنیکل فسیلٹیز کو ان فائنینشل کو جو ڈبلو سے ریلیٹڈ ہیں یہاں پہ آکے کے یہ بات بڑی واضح ہو جاتی ہے کہ ہمارا اولین فرض یہ ہے ہماری سب سے پہلے یہ ڈیوٹی ہے کہ ہم جو ہے ڈبلو ٹی او جیسے میں نے گزارش کی از اس کے بے شمار فائدے ہیں لیکن کچھ ریزرویشنز بھی ہیں ہمیں اپنے آپ کو کوالٹی کیا ہے کوالٹی وہ اسپیسیفکیشن ہے جو آپ سے کوئی مانگتا ہے اگر آپ نے کسی کو کوالٹی دینی ہے تو جب وہ آپ کو رائٹ right پرائز دے رہا ہے تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ آپ سے اپنی گیمن اسپیسیفکیشن کے مطابق چیز ڈیمانڈ کرے بیکاز ہی از پیئنگ پرائز فار دیٹ اگر ہم اس کے لئے تیار نہیں ہے تو یہ بائر کا قصور نہیں ہے ضرورت ہے ہم اپنے ہیومن ریسورسز میں اپنے ٹیکنالوجیکل ریسورسز میں یہ اپ پیدا کریں اور یہ اپ اس کے ریسورسز کہاں سے آنے ہیں اس کے لئے پرویژن موجود ہیں ڈبلو ٹی او کے اندر اور ہمیں چاہیے کہ ہم چاہے سولی یا ریجنزم بیسز کے اوپر ان کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے آپ کو جو ہے ان شرائط میں ڈھالنے کے بعد یہ ایمفس اس پہ زور دیں اس ایریا پہ کہ جناب ہم نے امپلیمینٹیشن کر دی آپ کے مطابق لیکن ہمارے ریسورسز جو ہیں ان کو جو ہے وہ مزید جو ہے وہ اسٹرینتن کیا جائے اور ہمیں ایسی ٹیکنیکل اور فائنینشیل جو ہے وہ معاونت فراہم کی جائے جس کے ذریعے ہم ٹیپ اپ کر سکیں یہ جو اپرچونٹیز ہیں ان کا فائدہ اٹھا سکیں یہ بہت ضروری ہے اور یہی بار بار ایک جو ہے زور دیا جا رہا ہے ہماری مختلف منسٹریز کی طرف سے بھی کہ ہمیں چاہیے کہ ہم ان فیسلٹیز کا جو ڈبلو سے ریلیٹڈ ہیں ہر طرح سے فائدہ اٹھائیں اٹ اس ٹائم دیٹ وی ٹیک فل ایڈوانٹیج آف ٹیکنیکل اسسٹینس اینڈ کیپیسٹی بلڈنگ پروگرامس آف ڈبلو ٹی او اینڈ ملٹائی لیٹرل ایجنسیز یہ وقت ہے چونکہ ہم تمام جو ہم پہ لاگو تھے اگریمنٹس ہم نے منومن ان کو امپلیمنٹ کیا ان کے اوپر عمل درامد کیا یہ سوچتے ہوئے کہ ہم اس کے ممبر ہیں اور یہ ہمارا فرض ہے ہماری حکومت نے ہر طرح سے اس کو جو ہے امپلیمنٹیشن جو ان کے حصے میں آتی تھی اس کو کیا پورا کیا اس کے ساتھ ساتھ یہ چیز جو ہے یہ بڑی ضروری ہے کہ ہم جو ٹیکنیکل اسسٹینس ہے فائنینشیل اسٹینس ہے چاہے وہ ڈائریکٹلی ولڈ بینک سے آتی ہے یا ایشین ڈیولپمنٹ بینک سے آتی ہے چاہے یونیڈو سے آتی ہے یا یو ایڈی پی سے آتی ہے کیونکہ ڈبلوٹیو سے ایکریڈیٹڈ جو ایجنسیز ہیں اسپیشلی جو ملٹائی لیٹرل ایجنسیز ہیں وہ بہت زیادہ ہیں. اور وہ سارے کے ساری جو یہ ایجنسیز ہیں یہ دے آر ریڈی ٹو کم فار دا ہیلپ بشرطے کہ آپ ان سے ہیلپ مانگیں اسی طرح ہے جیسے یونیڈو ہماری ایس ایم ایز کو سپورٹ کر رہی ہے اپ گریڈیشن کے لیے اسسٹینس کے لیے اس میں جیسے پروگرام میں نے بتایا تھے کہ کلسٹر فارمیشن کے پروگرام آ رہے ہیں ٹیکنیکل اسسٹینس کے پروگرام آ رہے ہیں اسی طرح آئی ایس او جو سرٹیفکیشن ہے الحمدللہ، للہ 3,000 کمپنیز آف پاکستان دے ہیو اچیوڈ نائن تھاؤزینڈ آئی ایس اور آئی 14,000 جو انوائرمنٹل ریلیٹڈ uh, ہے اس میں ہم دنیا کے 103 سو تین ملکوں میں 56 ہمارا نمبر ہے 56 سے نمبر پہ ہیں ٹو گیٹ دیٹ سرٹیفکیشن لیکن زیادہ سے زیادہ جو کمپنی ہیں وہ حاصل کر رہی ہیں تو ان سب چیزوں کے لیے اسٹینڈرڈائزیشن ہے جہاں پہ سرٹیفکیشن ہے اس کے بعد مالی معاونت ہے اس کے بعد اس کے لیے آپ کا انفراسٹرکچر بیس ہے اس کے لیے آپ کا ایچ آر ڈی ہے ہیومن ریسورس ڈیولپمنٹ یہ ساری چیزیں جو ہیں ان کے لیے یہ ایجنسیز جو ہیں یہ معاونت فراہم کر رہی ہیں اور یہ ایک مینڈیٹ ہے ریلیٹڈ ٹو دی ڈبلو ٹی او وقت ہے موقع ہے اور یہ ہمارا ضرورت ہے ہماری سب سے بڑی کہ ہم ان کا فائدہ اٹھائیں اور اپنے جو ریسورسز ہیں ان کو اپ گریڈ کر کے اس لیول پہ لے آئیں جہاں پہ ہم ان کا جو ریل بینیفٹ ہے اس سے ہو سکیں اور اس کا فائدہ اٹھا سکیں ارجنٹ نیڈ فار کیپیسٹی بلڈنگ آف پرائیویٹ سیکٹر انسٹیٹیوشن فار ڈیسیمنیشن آف انفارمیشن آن ڈبلوٹیو اینڈ پرووائڈ ریسرچ فیڈ بیک ٹو دوہا راؤنڈ ضرورت ہے ہمارے ادارے ہماری آرگنائزیشنز ہماری ٹریڈ آرگنائزیشن ہمارے چیمبر آف کامرسز ہمارے مختلف گورنمنٹ کے ڈپارٹمنٹ ہماری این جی اوز ہمارے ورکرز اور وہ لوگ جو ٹیکنیکل فرنٹس پہ بزنس مین کام کر رہے ہیں وہ ان پرابلمز کو ہائی لائٹ کر کے گورنمنٹ تک پہنچائیں اور آئیڈینٹیفائی کریں کہ کس کس سیکٹر میں انہیں کیا کیا مسائل جو ہیں وہ درپیش آ رہے ہیں تاکہ ان مسائل کو ان مشکلات کو ایک فورم کے اوپر لے جانے میں گورنمنٹ کامیاب ہو سکے اور وہاں سے پھر اس کا جو ہے دو دوہا راؤنڈ میں یہ سارے جو مسائل تھے جس میں جو میں نے ڈسکس کیا تھا ڈیوٹی کے اینٹی ڈمپنگ لاز ٹو سیو اوور ڈومیسٹک مارکیٹ اسپیشلی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ چاہے ہمارے دوست ممالک سے وہ چیزیں آ رہی ہیں اگر وہ ہماری لوکل ڈومیسٹک مارکیٹ کو خراب کر رہی ہیں اور ڈومیسٹک مارکیٹ جو ہے وہ اس سے ڈاؤن جا رہی ہے تو اس میں ہمارا بڑا نقصان ہے اس کے بعد جیسے میں نے گزارش کی کہ سبسیڈیز کا معاملہ ہے سیٹل سبسیڈیز آر ویری امپورٹنٹ فار او ایگریکلچر سم ٹائم دیئر آر سبسیڈیز جہاں پہ وہ ہٹائی گئی ہیں تو جب ہمارا جو ہے ویٹ سیزن اس میں ہمیں بائنگ کرنی پڑے گی تو ہمیں وہ بہت مہنگی پڑے گی اسی طرح سے اس کا یہ فائدہ بھی ہے کہ جہاں پہ سبسیڈیز ہٹائی گئی ہیں ہماری کاٹن کو پرائیس بڑی اچھی مل جائے گی لیکن اصل جو اس میں مقصد ہے وہ یہ ہے کسٹمر اپریزل میں کیپیٹلائزیشن بیسٹ یا ٹرانزیکشن بیسڈ جو اویلویشن ہے اس کے بعد ہماری جو اسٹینڈرڈائزیشن ہے اس کے بارے میں ہمارے اس کے لئے جو نیٹ ورکنگ ہمیں چاہیے ہمیں اس کے لئے جو ہیومن ریسورس مینجمنٹ چاہیے ہمیں اس کے لیے جو بیسیکلی انٹلیکچل uh, لوگ چاہیے جو اس فریکوینسی uh, کے اوپر کام کریں کہ وہ پیپر ورک جو ہے وہ تیار کریں ان کی جو ٹریننگ uh, ہے مختلف سیمینارز کا انعقاد ہے جو ہمارے بزنس مینوں کو ہمارے چیمبر آف کامرسز کو ہماری ٹریڈ ایسوسیشن کو وہ فسیلٹیز اور وہ انفارمیشن جو ہے وہ مہیا کریں جو ریکوائرمنٹ ہے بائنگ کنٹریز کی اور تاکہ ہمارے جو مینوفیکچررز ہیں ہمارے جو ایکسپورٹرز ہیں وہ اپنے جو لیول ہے اس کو ریکوائرڈ لیول کے اوپر لے کے آئیں تو یہ ایک بڑا ہی اہم ایک پوائنٹ ہے جس کے اوپر ہم نے کام کرنا ہے کہ کس طرح سے ہمیں جو مسائل ہیں درپیش ان کو ہم نے آگے لے کے آنا ہے چائنا 2007 سات میں ممبر بنے گا ڈبلوٹی او کا اور چائنا کی جو ایکسپورٹس ہیں اس کے اوپر سبسڈی ہے وہ 27 ہے جو کہ بڑی ہائی فگر ہے ظاہر ہے اس کی جو پرائیس ہے جب اتنی بڑی سبسڈی ملے گی تو وہ دوسرے ممالک سے بہت کم ہو جائے گی ضرورت ہے کہ ہم ایسے اقتدامات کریں جہاں پہ آ کے ہمیں کسی بھی جگہ پہ مشکلات کا سامنا نہ کرنا پڑے یہ نہ ہو کہ جس عرصے میں ہم اپنی تیاری میں لگے رہیں اور ہم اپنی اسٹینڈرڈائزیشن کو اپنی اپ گریڈیشن کو جو ہے اس, کی اس کے پیچھے پڑے رہیں تو ایک ایسا ٹائم آ جائے کہ جو ہماری مارکیٹ ہے وہ خدا ناخواستہ دوسرے ہاتھوں میں نہ چلی جائے تو ہم نے اپنی ٹریڈ مارکیٹ کو بچانا ہے ہم نے اپنی ایکسپورٹ مارکیٹ کو بچانا ہے ہم نے اپنا جو کلائنٹ بیس ہے اس کو سیف کرنا ہے ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے ایکسپورٹر جو ہیں وہ کسی اور مارکیٹ میں نہ چلے جائیں ہمارے جو اسپیشلی امپورٹ کرتے ہیں لوگ ہم سے وہ ایک اسپیشلی پاکستان سے جو کاٹن ہے یا ہینڈ میڈ چیزیں ہیں یا سپورٹس گوڈز ہیں یا سرجیکلس ہیں یا ٹیکسٹائل ہیں یا اس میں کاپیٹس ہیں ہم نے دیکھنا یہ ہے کہ ہم کوئی ایسا بیچ میں انٹرم پیریڈ نہ آ جائے جس میں ہم انٹرنیشنل مارکیٹ سے کچھ حصے کے لیے ڈیو ٹو سرٹن بیرئرس ہم جو ہے ایبسینٹ ہو جائیں اور ڈیو ٹو دس ایبسینس ہماری مارکیٹ جو ہے وہ اس کا کچھ سیگمنٹ اگر ہمارے ہاتھ سے نکلتا ہے تو دیٹ از ویری ڈینجرس فرس اس لیے آرگنائزیشن کا ٹریڈ ایسوسیشنس کا گورمنٹل لیول پہ گورنمنٹ کے مختلف ڈپارٹمنٹس کا یہ فرض ہے کہ اپنی انپورٹ جو ہے وہ گورنمنٹ کو دے تاکہ گورنمنٹ جو ہے اس کو مطلق ایک متعلقہ فورم کے اوپر لے جا کے ان ایشوز کو ہائی لائٹ کر کے اس کا حل تلاش کر سکے جی او پی شو ٹیک اپ اسٹڈیز ٹو ایسرٹن دا آف ٹریڈ آف پاکستان گورنمنٹ آف پاکستان کو ضرورت ہے ایسی سٹڈیز کنڈکٹ کرنے کی ایسی ریسرچ ورک کنڈکٹ کرنے کی جو ہمیں ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی یہ انڈیکیٹ کرے کہ یہ جی جو افیکٹس ہیں وہ ان فیگرس اور ایکچولیٹی میں کیا ہوئے ہیں ہمارا ٹریڈ جو ہے ایکسپورٹ جو ہے وہ اس میں 2005 پانچ میں ہمیں سب سے زیادہ اس کے اوپر مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اس کی یہ وجہ ہے کہ فورٹی نائن جو ابلیگیشنز تھیں انڈر دی ملٹی فائبر اگریمنٹ ایم ایف اے پاکستان کو دس سال کے اندر ان کو ماننا تھا اور اس میں جو میجر پورشن تھا وہ ہمارا جو عمل درامد اس میں ہونا تھا وہ ایئر 2005 میں ہونا تھا یئر 2005 تھاؤزینڈ فائیو واز ریئلی اے ویری ٹف پیریڈ فار اسپیشلی دی ٹیکسٹائل ایکسپورٹرز آف پاکستان 70% ہماری ایکسپورٹ جو ہیں وہ ٹیکسٹائل سے ریلیٹڈ ہے تو بات یہ ہے کہ یہیں پہ پھر وہی مسئلہ جاتا ہے کہ پن پوائنٹ کرنا ہے ان مشکلات کو ان Uh, جو ہے ہینڈی کیپس کو ان ڈیفیکلٹیز کو جو کہ ایک سپیڈ بریکر بن سکتی ہیں ٹو دی ایکسپورٹس تو ان کو آئیڈینٹیفائی کر کے گورنمنٹ کو ایک پالیسی بنانی ہے ایک پالیسی ورک بنانا ہے ریسرچ ورک ایک کنڈکٹ کرنا ہے کہ ایکچولی ہمیں کہاں پہ کیا کیا نقصان ہو رہا ہے اور پھر اس سے بھی زیادہ امپورٹینٹ چیز یہ ہے کہ ہم کس طرح سے اس نقصان سے بچ سکتے ہیں اور کس طرح سے ہم نے اس نقصان کو روکنا ہے اور کس طرح سے ہم نے یہ کوشش کرنی ہے کہ ہماری جو ایگزٹنگ مارکیٹ ہے ایکسپورٹ کی وہ بڑھے نہ کہ کم ہو اور اگر بڑھے تو اس میں سسٹینبلٹی جو ہے مستحکم رہے وہ یعنی وہ چینج نہ ہو تو اس کے لیے ضروری ہے کہ جب تک آپ انپورٹ نہیں دیں گے اب جب تک آپ گائیڈ نہیں کریں گے اور جب تک گورنمنٹ اس ایشوز کو ریسرچ آرینٹیڈ سبجیکٹ نہیں بنائے گی ایک پالیسی نہیں بنائے گی ٹو واچ دیز کائنڈ آف ایشوز اور ان کے اوپر وہ اسٹیپ لینا جو ہے وہ ذرا مشکل ہو جائے گا اس لیے بڑی کوششیں ہو رہی ہیں انسٹیٹیوشنس کر رہے ہیں ریسرچ اوریئنٹیڈ آرگنائزیشنز کر رہی ہیں مختلف مطلب این کر رہی ہیں اور ان اللہ اللہ کے فضل سے ہم ضرور حکومت جو ہے ہماری ان مشکلات کے اوپر قابو پا کے جو ہے اس کا بداوا جو ہے وہ تلاش کر لے گی ڈیو ٹو سیکشن اب بات یہ ہے کہ میں نے جیسے گزارش کی کہ چائنا جو ہے اس کی جو ڈبلو ٹی او کے اندر ممبر شپ ہے وہ ڈیو ہے زیئر 2007 میں اب ہمارے پاس ٹیکسٹائل کے اندر جو ٹائم تھا لاسٹ دیٹ واز دا فسٹ جنوری ظاہر ہے یہ دو سال کا عرصہ جو ہے میں نے جیسے گزارش کی پاک چائنا تعلقات کی میں بات نہیں کرتا وی ہر ویری گڈ فرینڈس میں بات کر رہا ہوں پیورلی ٹریڈ کی جس کے اندر ون ہیز ٹو بیٹر روز مال اس کا بگنا ہے جس کا سٹینڈرڈ کا ہونا ہے اور ساتھ اس کی پرائس کم ہونی ہے جب ایک کنٹری جب سبسڈیز کے اوپر پابندی لگ گئی ہے جب ایک ملک ستائیس پرسینٹ سبسڈی دے رہا ہے اپنے ایکسپورٹر کو اور وہ جب انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمارے ساتھ کمپیٹ کرتے ہیں ایسے سچویشن میں جب پہ ہمارے اوپر پابندیاں ہیں ڈبلو ٹیو کے اندر کہ ہم سبسڈیز نہیں دے سکتے تو بڑا مشکل ہو جائے گا ہمارے لیے انٹرنیشنل مارکیٹ میں کمپیٹ کرنا میں مالے کے ساتھ اس میں چائنا بیسٹ اگزامپل ہے چائنا کے ساتھ نہ صرف یہ کہ انٹرنیشنل مارکیٹ میں ہمیں کمپیٹیشن کا سامنا ہے بلکہ جو ڈومسٹک مارکٹ میں ہے یہاں پہ آ ہم اگنور کر رہے ہیں تھوڑا سا اس بات کو کہ اینٹی ڈمپنگ رولز جو ہیں کہ ہماری جو ویلیو ہے ایکچول گڈس کی اس سے نیچے کوئی چیز یہاں پہ نہ آئے تاکہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ بچ جائے اور ہمارا ڈومسٹک سیکٹر جو ہے اس کو کوئی نقصان نہ پہنچے تو ضرورت ہے کہ ان باتوں کے اوپر پالیسی جو ہے وہ بنائی جائے اور کچھ تعداد حضرات جو ہیں یا مینوفیکچررز جو ہیں یا ایکسپورٹرز جو ہیں یا امپورٹرز جو ہیں وہ خود گورنمنٹ کے شانہ بشانہ چلیں اور اس کو ہیلپ آؤٹ کریں ان مسائل کو حل کرنے میں ڈیو دا انلارجمنٹ آف یورپین یونین فرام ففٹین ٹو ٹوینٹی کنٹریز میں نے گزارش کی تھی مریجلزم کی دیکھیں ہر جگہ یہ چیز جو ہے یہ زیادہ فقیت اس کو مل رہی ہے اور یہ بڑھ رہی ہے چائنا جہاں اس کی ایکسس بڑھ رہی ہے بیکاز آف دا سبسڈیز وہیں پہ یورپین یونین جو کہ ایک بہت بڑا فرنٹ ہے ایک بہت بڑی فورس ہے مارکیٹ کے اندر اسپیشلی رولس کو ریگلیٹ کرنے کے لئے ان کے تعداد جہاں پندرہ تھی وہاں پہ اب وہ بیس ممبرز ہو گئے ہیں ظاہر ہے ان کی اسٹرینتھ بڑھ گئی ہے جب اسٹرینتھ بڑھی ہے تو ان کا مارکیٹنگ جو پوٹینشیل ہے وہ نئے ممبرس کے ایڈ ہونے سے ان کی جو ضروریات ہے وہ بڑھ گئی ہیں جب ضروریات بڑھ گئی ہیں تو نئے ممالک کے انٹر ہونے سے ان کی جو سی ہے انٹرنیشنل مارکیٹ کو ڈکٹیٹ کرنے کی وہ بڑھ گئی ہے اب بات وہی آ جاتی ہے اسٹینڈرڈائزیشن کی کہ ہم نے جب اسٹینڈرڈ کو فالو کرنا ہے تو یوروپین یونین از اے بگ مارکیٹ اس میں آپ کو ایک اس کی مثال دیتا ہوں اینٹی ڈمپنگ کے سلسلے میں ہمارے بیڈ لین پہ یوروپین یونین نے ایک ہمارا کیس جو ہے پاکستان کا اس کو آئیڈینٹیفائی کیا تھا اس کی کوئی بیس نہیں تھی ابھی تک اس کا کوئی فیصلہ نہیں ہو سکتا ہو سکا اور اس کی وجہ سے جتنا عرصہ وہ کیس لٹکا رہا ہے ہمارے جو ایکسپورٹرز تھے بیڈ کے انہوں نے بہت سا نقصان اٹھایا ہے ان دا شیپ آف لوزگ دیئر کسٹمر بیس تو یہ بات وہی آ جاتی ہے کہ ریجنلزم جو ہے اس کے اوپر آ کے جہاں پہ دوسرے سیکٹرز کے اوپر لوگ یوناائٹ ہو رہے ہیں دوسرے سیکٹرز کے اوپر جو ہیں وہ فورسز جو ہیں وہ اکٹھی ہو رہی ہیں تو وائی کانٹ وی ڈو اٹ تو ہمیں بھی جو ہے یہ دیکھنا ہے اسپیشلی یہ دو موضوعات جو ہیں یہ بڑے امپورٹنٹ ہیں چائنا کی جو حیثیت ہے ڈبلو ٹیو کے اندر وہ ہمارے لیے کیا یہ دو سال کا جو پیریڈ ہے جو ہمیں یعنی چائنا کو جو دو سال ملیں گے دو ساتھ تک ممبر شپ بننے کے لیے کیا اس دو سال کے پیریڈ میں چائنا سے کتنا ہمیں پرائس وائز جو ہے وہ نقصان کا اندیشہ ہے یا مارکیٹ کے اندر ڈمپنگ کے لیے کتنا اندیشہ ہے یہ ساری چیزیں ہم نے اپنے پالیسی کے اندر ان کو دیکھنا ہے ریسرچ کرنی ہے اور اس کے مطابق اپنی اسٹریٹجیز کو دیکھنا ہے اسی طرح یورپین یونین کے ممالک کی تعداد 15 سے بڑھ کے بیس ہو گئی ان کی جو ڈکٹنگ پار ہے وہ بڑھ گئی مارکیٹ والیم بڑھ گیا اس کے ساتھ یہ اثر ہوا کہ جب آپ ایک مارکیٹ ویلیو آپ کی بڑھ جاتی ہے تو آپ کی جو ٹائز بڑھ گئی آپ کی جو اسٹرینتھ ہے بڑھ گئی پندرہ سے بیس ممالک تک پھیلنا یورپین یونین کا بڑا جو ہے وہ خوشائند ہے اس لیے کہ مارکیٹ بڑھ گئی ہے لیکن اس لحاظ سے ایک اس میں یہ بھی چیز ہے کہ ان کی جو ڈکٹنگ پار ہے وہ بھی بڑھ گئی ہے ٹو اسپیشلی ساؤتھ ایسٹ ایشین کنٹریز جہاں پہ یہ مال جو ہے ٹیکسٹائل کا بیسیکلی تیار ہوتا ہے تو ہماری پالیسی اور ہماری جو ریسرچ ہے اس کے اندر ان ساری چیزوں کا آنا بڑا ضروری ہے کہ کس طرح سے ہم نے ان چیلنجز کو ڈبلو کے چیلنجز کو اپنے ریسورسز کے اندر رہتے ہوئے اور ان ریاتوں کو ان جو ٹیکنیکل جو آسپیکٹس ہیں یا فائنینشل آسپیکٹس ہیں جو کے پارٹ ہیں ڈبلوٹی او کا کس طرح سے ان کو حاصل کر کے آگے چلنا ہے یہ ایک نہایت ہی ضروری ایک نکتا ہے جس کے لیے ہمیں ہماری تیاری جو ہے وہ بہت جلدی ہونی چاہیے کیونکہ امپلیمنٹیشن ہو چکی ہے لاس کی ڈبلو از اے ریئلٹی میں پھر یہی یہ ارز کروں گا بار بار جسے ہم اپنا منہ نہیں موڑ سکتے ہم نے اس کو فیس کرنا ہے کامیابی کے ساتھ فیس کرنا ہے اور ان اللہ ہم فیس کریں گے ہماری گورنمنٹ ہمارے صنعت کار ہماری, ہماری ایسوسی ایشنس ہمارے چیمبر آف کامرسز اپنی پوری توجہ دے رہے ہیں اور اس کام کو آگے بڑھانے کے لیے پوری طرح سے کوشاں ہیں پھر ڈیو ٹو ان وچ کنٹریز آف آر انٹرسٹ ہمارے کچھ ممالک کے ساتھ بائیلیٹرل اگریمنٹس ہیں جن کے اندر کچھ رعایتیں ہم نے انہیں دی بھی ہیں کچھ رعایتیں ہم نے ان سے لی ہیں اب بات یہ ہے کہ یہ لیٹرل اگریمنٹ جو ہے یہ چاہے دوست کے بنا پہ کیے گئے ہیں چاہے یہ ایک دوسرے کی مدد کے لئے کیے گئے ہیں چاہے یہ ایک ان کا جو مقصد تھا وہ ہماری مدد کرنا تھا لیکن جب آپ ڈبلو ٹیو کے اندر آ جاتے ہیں اور آپ نے ایک اگریمنٹ جو ہے اس کو سائن کر دیا تو یہ جو لیٹرل اگریمنٹس ہیں ان سے ہمیں جو فوائد پہنچتے ہیں ان کو ہمیں جو ہے وہ ایک سائیڈ پہ رکھنا پڑے گا اس کی میں آپ کو ریزن بتاتا ہوں کہ ڈبلوٹی او کے لاس کے اندر جب آپ امپلیمینٹیشن شروع کرتے ہیں تو آپ کے جو دوسرے بائیلیٹل اگریمنٹس ہیں ان کی حیثیت جو ہے وہ سیکنڈری ہو جاتی ہے اور پرائمری حیثیت جو ہے وہ ہو جاتی ہے ڈبلو ٹیو کے رولس کی تو اگر ہمارے کسی ملک کے ساتھ یہ ریلیشنز ہیں کہ ہم ان کی اشیاء کو یہاں پہ سستے داموں لا سکتے ہیں اور ہمارے کچھ بایولیٹرل ایسے اگریمنٹس ہیں کہ ان کی اشیاء یہاں پہ فریلی ہماری مارکٹ میں آ سکتی ہیں تو ورلڈ ٹریڈ آرگنائزیشن جو ہے وہ اس کو با لا الاؤ نہیں کرتی ہم نے بھی یہ دیکھنا ہے کہ انڈر رولس کے اندر رہتے ہوئے ہم کس طرح سے اپنی ڈومیسٹک مارکٹ کو بھی بچا سکتے ہیں اور اپنے جو بایولیٹرل اگریمنٹس ہیں ظاہر ان کو بھی ہم ان ممالک کے ساتھ ہمارے جو فورن پالیسی ہے اس کا ہم نے خیال رکھنا ہے تو حکومت اس سلسلے میں اپنے جو سٹیپس ہیں وہ لے رہی ہے اور انشاءاللہ یہ جو ایشو ہے یہ بھی بہت جلد جو ہے ایک اچھے جو ہے صورتحال کے ساتھ حل پذیر جو ہے یہ حل ہو جائے گا پھر ہے جی مانیٹرنگ پاکستان آف ندرن گورنمنٹس پروٹیکشنزم میں پہلے وضاحت کر دوں کہ یہ بیسیکلی فلاسفی کیا ہے پروٹیکشنزم کی اور ندرن جو ریجن ہے یہ کیا ہے دیکھیے دو ریجن ہیں ولڈ میں ایک تو ڈیولپ کنٹریز کا ریجن ہے جو سدرن ریجن ہے اور ایک ڈیویلپنگ یا ٹرانزیشن سٹیٹ کے اندر کنٹریز ہیں جو ناردرن ریجن کے اندر جیسے ہم لوگ ہیں ساؤتھ ایسٹ ایشیا ہے جو کام کر رہے ہیں اور ایکسپورٹ کر رہے ہیں اپنی چیزوں کو سدرن ریجن کی طرف اب جب سدرن ریجن نے یہ ایک ایکس دی ہمیں انلمیٹڈ کوٹا کو ہٹایا ہمیں جب ایکس دی کہ ہماری مارکیٹ تک پہنچ جائیں تو ساتھ ساتھ ایک موو جو ہے وہ چلی جس کو پروٹیکشنزم کہا گیا یعنی انہوں نے اپنی لوکل مارکیٹ کو بچانے کے لیے کچھ ایسے اسٹینڈرڈس کچھ ایسے رولس جو ہیں وہ لگو کر دیئے جو ہمارے لیے خاصے ناممکن تو نہیں مشکل ہیں جیسے میں نے گزارش کرتا ہوں کہ یورپ کے اندر کچھ ایسے اسٹینڈرڈائزیشن کر دی گئی اسپیشلی سینیٹری ایکٹ اور فائٹو سینیٹری ایکٹ یعنی صحت کے متعلقہ مطلب جو لاز ہیں آرگینک uh, جو ہائیجینک uh, لاز ہیں وہ اسی طرح اسٹینڈرڈائزیشن ہے جب آئی ایس او کی تو وہاں پہ جو ٹیسٹ لیبارٹری کے لیے پروسیجر رکھا گیا وہ سیونٹین تھاؤزینڈ ٹوینٹی فائیو ون سیون زیرو ٹو فائیو رکھا گیا اب ہمارے پورے ملک میں ایسی کوئی لیبارٹری نہیں ہے جو ود کمپلائنس ہو ٹو دیسٹ انڈر ون سیون زیرو ٹو فائیو آئی ایس او بات یہ ہے کہ یہ ایک کوائٹ میکنیزم ہے اپنی مارکیٹ کو پروٹیکٹ کرنے کا یہ تھاٹس بڑی چل رہی ہیں کیونکہ میں نے گزارش کی تھی جب تھرڈ کانفرنس ہوئی سی ایٹل کے اندر ولڈ ڈبلو ٹی کی منسٹرئل کانفرنس تو اس میں ایک ایلیمنٹ تھا جو انٹی گلوبلائزیشن ایلیمنٹ تھا کہ جی نہیں ہماری مارکٹ تک تھرڈ ولڈ کو ایکسس نہیں دی جانی چاہیے وائی دے آر ہے انلمیٹڈ ایکس ٹو ا مارکیٹ فار ڈمپنگ دا تھنگس یہاں پہ آکے ایک سوچ ڈیویلپ ہوگی لیٹرل سوچ ڈیولپ ہوگی جس کو ریجنل پروٹیکشنزم کا نام دیا گیا یہ جو uh, ڈیویلپ ہوا ندرنڈ اور سدرن کا جو کانسپٹ ہے پروٹیکشنزم کا بیسیکلی میں نے جیسے گزارش کی اس کے پیچھے جو آئیڈیا تھا وہ یہ تھا کہ یوروپین یونین یا ڈیویلپ کنٹریز کو یہ بھی تھا کہ جہاں پہ ان لمٹڈ ایکس ہوگی ہے مارکیٹ اور ہر ملک کی ایکس ہوگی ہے تو وہاں پہ ہم اپنے آپ کو پروٹیکٹ کریں تو ایک وائٹ سا پروٹیکشنزم جو ہے یہ ڈیویلپ ہو گیا صدرن جو ریجن ہے جو ہم سے امپورٹ کرتا ہے اس میں تو ضرورت ہے کہ حکومت پاکستان مانیٹر کرے اس پروٹیکشنزم کو اور جہاں جہاں پہ ہمارا احتجاج بنتا ہے وہاں پہ ہم احتجاج کریں اور جہاں جہاں پہ ہمیں احتجاج نہیں کرنا بلکہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کر کے اس بیریئرز کو کراس کرنا ہے وہاں پہ ہم نے آپ کو پالیسیز کے ذریعے تیار کریں پھر ہے جی نان کمپلائنس ود ٹریڈ ریلیٹڈ انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس can solely lead to sanctions under rules 3.1 to 3.5 of trade-related intellectual property rights ہم جب بات کرتے ہیں پروٹیکشنزم کی ہم جب بات کرتے ہیں کہ جی کس طرح سے پروٹیکشنزم کی گئی تو اس کی میں ایک آپ کو ہلکی سی مثال دیتا ہوں انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس اگر بہت سارے بےتحاشا اگریمنٹس ہیں تو ان اگریمنٹس میں ایک اگریمنٹ جو ہے وہ ٹرپس کے نام سے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کاپی رائٹ ایکٹ انٹیگریٹڈ سرکٹس کو پیٹنٹس کو سکیور کرتا ہے کہ جی آپ کسی کی چیز کی نقل نہیں کر سکتے اگر کوئی ملک اس کی خلاف ورزی کرتا ہے تو صرف اگر پروک کیا جائے آئی ایس او سٹینڈرڈ کو اور ڈبلو ڈی او کے لا کو جو ڈیل کرتا ہے انٹلیکچل پراپرٹی رائٹس کے ساتھ according to the section 3.1 first اس کو وارننگ دی جاتی ہے section 3.2 پوائنٹ ٹو وارننگ دی جاتی ہے سیکشن 3.3 کچھ پرنٹنگ پوز کی جاتی ہے again سیکشن 3.4 ایک آخری وارننگ دی جاتی ہے اینڈ دین تھری اس کے اوپر پرماننٹلی جو ہے وہ ریسٹرکشن لاگو کر دی جاتی ہیں اور وہ ریسٹرکشن ایسی ہیں کہ وہ ٹریڈ نہیں کر سکتے ایکسپورٹ نہیں کر سکتے بات اصول کی نہیں ہے بات قانون کی نہیں ہے بات صرف اس بات کی ہے کہ یہ جو بیریئرز ہیں ڈبلو ٹی او کے یہ اپنے اندر خود ایک ایک جو بیریئر ہے ایک سکول آف تھاٹ ہے ایک پورا ایک جو ہے سلسلہ ہے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے ہمیں اپنے آپ کو اس سے جو ہے بچانا نہیں ہے بلکہ ہم نے اس کا مقابلہ کرنا ہے اور انشاءاللہ ہم کریں گے ہماری حکومت ہمارے ادارے مستحکم ہیں ساتھ دے رہے ہیں میں نے یہاں پہ جب گزارش کی کہ ہم صرف بات کر رہے ہیں ایک ایکٹ کی تو جب ایک ایکٹ کی جو ہے کمپلیکیشنز وہ اس حد تک جا سکتی ہیں تو بے شمار ایکٹس ہیں اس کے اندر جنہوں نے اسٹڈی ہم کرنا ہے اور ہم نے اس کو دیکھنا ہے اب ہم دیکھتے ہیں ساری ڈسکشن کے بعد کہ جی کیا کنکلوژن اور کیا ہم نے اس سے اخذ کیا کیا ہم اس سے آج اخذ کر سکتے ہیں اور کیا اس کی سمری ہے بظاہر اور حقیقتن ڈبلو ٹی او ایک بڑی ہی اچھی ایک کوشش ہے اس لیے کہ ڈسکریمنیشن جو ہے وہ اس سے ختم ہو جاتی ہے ہر ملک کی ایکسیس جو ہے وہ مارکیٹ تک پہنچ گئی ہے یہ ایک بہت ہی مستحسن قدم ہے اپنی ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے اپنی ایکسپورٹس ایک کو بڑھانے کے لیے اور اس کے ساتھ, ساتھ اپنی جو مارکیٹس ہیں ان کو بچانے کے لیے لیکن ضرورت ہے کہ ہم سب فائدہ اٹھائیں اس معاونت کا جو ٹیکنیکل صورت میں وہ ہمیں دیتی ہے اس مالی معاونت کا یا جو بائی لیٹرل ایجنسیز ہیں جو ہمیں سہولیات فراہم کرتی ہیں ہم نے فائدہ اٹھانا ہے ان کا ہمارے ایکسپورٹرز کو چاہیے انڈیویجل لیول پہ ان اسٹینڈرڈس کو فالو کریں تیاری کریں اپنے آپ کو گریڈ کریں کوشش کریں حکومت جہاں تک ہو سکتا ہے ہر مدد کے لیے تیار ہے ہمیں بھی انڈیویجلی ایز پاکستانی اس میں چلنا ہے اس چیلنج کو قبول کرنا ہے اور اس کے جو بینیفٹس ہیں اس کو کیش کرانا ہے اس سلسلہ میں ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ یہی ہیں کہ اپنے آپ کو اپ گریڈ کریں جو آپ کا امپورٹر ہے اس کی مارکیٹ کے اسپیسیفکیشنس کو جانے اسٹینڈرڈس کو فالو کریں کوشش کریں کہ کہیں پہ بھی کوئی اس قسم کی ہماری جو ہے کوئی ایسی حرکت نہ ہو جس سے ہمارے ملک کو جو ہے اس کے وقار کے منافی ہو اور اس کے ساتھ ساتھ ہم نے اپنی ڈومسٹک مارکیٹ جو ہماری گھریلو مارکیٹ ہے اس کو بھی بچانا ہے اینٹی ڈمپنگ لاس کے تحت تاکہ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے وہ سروائیو کر سکے اور ہم جو ہے اپنی ایس ایم ایز کو بچا سکیں کسی بھی ممکنہ خطرے سے اور یہ چیز جو ہے اسی صورت میں ممکن ہے جب پرائیویٹ سیکٹر اور پبلک سیکٹر مل کے ایک اچھے پاکستانی شہری کی طرح ایک اچھے پاکستانی جو ہیں وہ ایک ادارے کی طرح سے کام کریں گے اور اسی طرح ہم ترقی اور کامیابی سے ہمکنار ہو سکتے ہیں ہم نے دیکھا ڈبلو ٹی نے جہاں پہ ہمیں بہت سارے اچھی چیزیں دی وہاں پہ کچھ چیلنجز بھی ہمارے لیے چھوڑے انشاءاللہ اللہ ہمارے لوگ جس طرح سے محنتی ہیں جس طرح سے ہمارے انڈسٹریلس بھائی اور جس طرح سے ہماری حکومت تمام یہ فسیلٹیز فراہم کر رہی ہے باوجود کہ کچھ ایریاز میں ہماری حکومت کے پاس لمیٹڈ ریسورسز ہیں لیکن پھر بھی وہ اپنی سے زیادہ کوشش کر کے یہ سہولتیں بہم پہنچانے کے لیے ہر ایک کو جو ہے وہ آگے آنے کی دعوت دے رہی ہے ہمیں بھی چاہیے انڈیویجل لیول پہ آرگنائزیشن لیول پہ ایسوسی ایشن لیول پہ جہاں جہاں ہم ہیں ایز تھنکر ایز مینوفیکچرر ایز ڈیزائنر ایز جو کچھ بھی کر سکیں ہم کریں تاکہ ہم اس موقع کو کیش اس ریس میں شامل ہو سکیں جو ترقی افتہ ممالک کے حصے میں آ رہی ہے انشاءاللہ شاء ایسا ضرور ہوگا ہم نے اسٹوڈینٹس ڈبلو ڈی کا جو ہے یہ چپٹر پڑھا ہم نے اس کو چار نشستوں میں تقسیم کیا تھا مختلف اس کے آسپیکٹس پڑھے آئندہ آنے والے لیکچر میں ہم نے جو دیکھنا ہے وہ یہ دیکھنا ہے کہ اوورال اب تک ہماری جو چوالیس لیکچرس کی جو ہے نشست تھی اس میں ہم نے کیا ریزلٹ فائنلی اخذ کیا کیا ریکمنڈیشن ہمیں جو ہے وہ ملی اور ہم نے اپنا سٹیٹس دیکھنا ہے کہ آج ہماری ایس ایم کہاں کھڑی ہیں اور کیا کیا ہمیں فوائد حاصل ہیں اور کیا کیا مزید ہم نے کوشش کر کے ان کو اس لیول پہ لے کے جانا ہے جو ہمارا شیوا ہے اور جو ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کا خاصا ہے اور جو پاکستان کو لیول اٹین کرنا چاہیے مجھے امید ہے یہ لیکچر آپ کے لیے انشاءاللہ اللہ ضرور جو ہے کسی نہ کسی صورت میں فائدے کا سبب بنا ہوگا نہ صرف اکیڈمک بلکہ ایز اے جنرل نالج ہم یہاں پہ آپ کی مدد کے لئے آپ کی رہنمائی کے لئے حاضر ہیں کوئی مشکل پیش ہو کوئی پرابلم ہو ٹیمنالوجی میں یا کسی سمجھنے میں ہمیں فوری لکھیے گا انشاءاللہ پہلی فرصت میں آپ کو اس کا جواب دیا جائے گا میں اگلے لیکچر تک کے لیے اس نصیحت کے ساتھ اس ریکویسٹ کے ساتھ آپ کو خدافظ کہتا ہوں خوب دل لگا کے پڑھیے اچھے اسٹوڈینٹ بنیے اپنا اور اپنے گھر والوں کا خیال رکھئے